تو ایک علیہ موضوع ہے یہ اسی میں آپ کے جو ہماری گفتگو ہے اسی میں آئے گا ٹھیک ہے تو میرا عقیدہ کیا تھا اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی ذات لا متناہی لا معدود ہے اللہ کی ذات جہت سے پاک ہے اللہ کی ذات مکان سے پاک ہے اللہ کی ذات جسم سے طول عرض سے پاک ہے ٹھیک ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے اور ہر مکان محدود ہے اللہ کی ذات ہر مکان میں اپنی شان کے مطابق بغیر کسی تحدید کے بغیر کسی تشبی کے اور بغیر کسی کیفیت کے موجود ہے <تصفح> یہ میرا عقیدہ ہے اچھا جی